پڑھنے اگرچہ میں مسئلہ پہلو کئی بیان بھی تکرار کرنا جنہیں نہیں سنے وہ سن لیں گے جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں گے اور جنہوں نے سنا ہے تو ان کے دل میں بات پکی پختہ ہو جائے گی کیونکہ جتنا دین کی باتیں زیادہ سنو دل میں اتنا مضبوط ہوتی ہیں اور حکمت بن جاتی آہ! آہ! میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سا فرمان عالی شان مسلم شریف کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے گھر میں کوئی آدمی جھانکتا ہے دروازے سے کسی جگہ سے دیکھتا ہے اگر وہ گھر والا اس کی آنکھ نکال دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ مجرم نہیں ہوں مسلم شریف کی حدیث بات جس حدیث کی کتاب کا بخاری شریف کے بعد مرتبہ ہے نا وہ مسلم شریف ہے اس کے اندر یہ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جانتا ہے باہر سے نظر مارتا ہے اور وہ آگے سے غصے میں آ کر حیرت میں آ کر اس کی آنکھ نکال دیتا ہے تو وہ مجرم نہیں ہے یعنی اسلام اس کو گنازار نہیں ٹھہرائے گا مجرم نہیں ٹھہرائے گا اس کو سزا نہیں دے گا اس نے صحیح کیا دوسری حدیث مبارک کسی باپ کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر اس اصلے کی کسی چیز کے ساتھ برچھی تھی یا بالا تھا یا کوئی چیز اس کے ساتھ اپنا سر مبارک جو نا بال مبارک بے کر رہے تھے جیسے آدمی بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ سے یا کوئی چیز آ جاتی ہے تو خارش کرنا شروع کر دیتا ہے جب اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے نظر مارے راک کا اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد تشریف لائے فرمایا اگر میں اس وقت دیکھ رہا ہوتا نا تمہیں دیکھ لیتا کہ تم میرے گھر کے اندر نظر ماری ہے فرمایا میں جس جس چیز کے ساتھ جس آلے کے ساتھ جس اسلحے کے ساتھ میں بال اپنے سیدھے کر رہا تھا میں اسی کے ساتھ تیری آنکھ نکال دیتا اللہ اللہ اللہ دیکھنے کی بات غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ادھر رحمت اللہ علین ہے اور دوسرا ادھر امتحا ہے لیکن جب غیرت کی بات آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی آپ ہندتی کا لحاظ نہیں کرتے اور اس بات سے شرماتے نہیں ہیں کہ میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں نہیں فرمایا میں دیکھ لیتا کہ تم میری طرف میرے گھر میں دیکھ رہا ہے تو میں پھر آنکھ نکالتے اب ان دو حدیثوں سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کیا یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کی عورتیں سریام پھرتی رہیں اور سریام بیٹھی دی رہیں ایمان سے بتاؤ جنہوں نے گھر کی چار دیواری نہیں بنائی جن کی گھر دی... کی چار دیواری نہیں ہے اور دو... دور سے عورتیں ان کی نظر آتی ہیں جس حال میں بھی بیٹھی ہوتی نبی شاہ کا دوپٹا اترا ہوا ہے کبھی چہرے کی رنگت محسوس ہو رہی ہے باہر سے کبھی ان کا اٹھنا آنا جانا چال ڈھال سب کچھ آگا پیچھا لوگ دیکھ رہے ہیں ایمان سے بتاؤ وہ بغیرت نہیں تو دنیا میں اور بغیرت کون ہوگا عورتوں کے چال ٹال سب دیکھ رہے ہیں اگلے اور پھر پاس جب لال ہوتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں یار فلانے فلاں گڈی کا رنگ ایسا ہے فلاحے کپڑے ایسا نہیں پوندی وہ لک اس طرح تھا دی کمر اس طرح کی ہے جن کی جس کی عورتوں کے متعلق لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بغیرت نہیں ہوتے تو ہم کون رہا بغیر تو حسین پیدا ہوتے ہیں اور یاد رکھنا بےغارت کی نا نماز روزہ کوئی قبول نہیں ہوتی ہاں وہ بےکار خدمت کر رہا ہے اس پر جنت آرام ہے تو آپ بتائیں یار اگر چار دیواری نہیں ہے تو ایک ہے دروازے سے جھانکنا اس پر نظر پڑ جائے تو فرمائی اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ آنکھ نکال دو <laughs> تو جن کی سامنے بیٹھی ہوئی ہے وہ تو سر سے پیر باؤں تھا ہر بندہ ان کو دیکھ رہا ہے جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گیرت مند ہے کہ نظر کو مارے تو فرمائی آنکھ نکال دو یہ جی امتھی کہلانے کا حقدار ہے جس کو اتنا گیرت نہیں ہے اس کی لوگوں کے سامنے چلتی پھرتی ہے بیٹھی رہتی ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی پھر کہتے ہیں ہمارا رسول اللہ کیا مومتی ہے یار ہم ام کیسے امتی بغیر رسول کا کیا تھا بندہ اور میں نے اگلے دن ایک بات کی تھی کہ عورت سے باہر کے کام کروانا ظلم ہے دوسرا بغیرتی ہے بےغیرتی اس وجہ سے ہے کہ کنجر لوگ یار اس کی رنگن پر رہتے ہیں اس کی رنگت دیکھتے آپ صلی اللہ بخاری شریف کی ایک سنا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف کے اندر مدینہ شریف میں ایک رہتا تھا ہجڑا کون بخاری شریف میں ہجڑا رہتا تھا اس نے کسی صحابی کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ جب تائف کا طائف طائف کا علاقہ فتح ہوگا اس وقت میں تمہیں عورت دکھاؤں گا وہ چار بال کے ساتھ آتی ہے آٹھ کے ساتھ جاتی ہے کیا مطلب کہ جب سامنے آ رہی ہوتی ہے تو اس کے پیٹ کے اتنے بل محسوس ہوتے ہیں جب جاتی ہے تو اتنے محسوس ہیں جب طائف علاقہ فتح ہوگا میں تمہیں دکھاؤں گا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص نے بیان کیا حضور اس نے ایسی بات کیا ہے ہجڑے نے آپ نے فرمایا خبردار آج کے بعد اس ہجڑے کا لوگوں کے گھروں میں جانا بند کر دیں ہم شرم آنی چاہیے یار طائف کے علاقے میں عورت اس نے دیکھ کافرا عورت تھی کافرا عورت اس نے دیکھی تو آپ وسلم اس نے اس کے, اس کے جسم کی بناوٹ کے متعلق کچھ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غیرت کی فرمایا گھروں میں نہیں جانے دینا اس کو چاہے وہ ہجڑا ہے وہ نہیں کر سکتا بدکار نہیں کر سکتا وہ فرمایا اس نے غیر عورت کو دیکھا اس کی وجہ کو بیان کر دیا اس کی بناوٹ کو اس نے باہر بیان کر دیا تو جب یہ جائے گا لوگوں کے گھروں میں تو یہ ان کی عورتوں کی رنگت دیکھے گا باہر بیان کرے گا فلانے فلاں دینی ہے فلاں دیجیے فلاں توڑ دی ہے یہ کمرہ لاکہ لے رسول <سؤال> اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے برداشت نہیں کیا آپ نے فرمائندہ کرایا جانا بند کر دو تاکہ کسی بہن پہ کوئی شہ بار بیان نہ کر سکے آلہ! آلہ! آلہ! آلہ! تو سے میں بخاری شریف چاند کر رہا مسلم شریف چار مائک جیڑی حدیث دتابا سب دنیا مشہور ہے جو آدھی بندی ہیں جی یہ مرکل والے والے یہ ایسی ہے تک کیوں بیان کرتے ان کی اپنی جاتی ہیں اسکولوں میں وہ کیسے بیان کر بازاروں میں جاتی ہیں کیسے بیان کرتے؟ تو اندازہ لگائیں کہ آج یہ سورت حال ہے کہ کنجر لوگ جو ہیں وہ عورتوں کے رنگ میں کرتے ہیں گورے گوڑے مکھرے پہ کالا, کالا چشمہ انڈیا کا کہ کنجر کہہ رہا اب اس میں گورا رنگ دیکھا ہے نا काला चमा देखा है ना तो कर रहा है। है फिर अताउल्ला वो कहता कमीज तेरी गाली ओन शर्म आनी चाहिए लीड़िया रंग दसन रही कपड़ा रंग दस पता रह کمیش کے ساتھ لٹکنے والے جو پھول ہوتے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں کنجر لوگ تو اس کو ابھی بھی غیرت نہیں آتی اگر اسلام والا برقا ٹوپی والا سر پہ ہو تک نہ نظر آئے تو بدھی کا بچہ جو برقا ٹوپی والا ہے اس کا کیا چیز بیان کرے گا وہ ہے اس کے اندر بیان کرنے والی چیز دماغ سے بتاؤ عورتوں کی آزادی کی بات سنو میں بڑی حکمت کی بات آپ کے سامنے سب کو بتائیں ہم علیہ السلام شرم و حیات کے پیکر ہوتے ہیں لوگ صاحب ہے کرام اہل بیٹ کرام اولیا ان لوگوں سے ان لوگوں میں سے کسی نے بے پردگی یا عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگایا بلو اب یہ حیا والے ایک طرف نکال لو تو پیچھے بے حیا رہ جاتے ہیں جتنے بے حیا بے شرم اور زانی ہیں جب وہ پیچھے وہ رہ جاتے ہیں بے حیا بے شرم لوگ جو ہیں وہی ہیں جو عورتوں کی آزادی اور بے پردگی کا نعرہ لگاتے ہیں عورتیں آزاد ہونی چاہیے سمجھ لو کہ یہ شکاری ہے کتے کا بچہ یہ عورتوں کو پھنسانا چاہتا ہے بے حیرت ماں کا بچہ یہ بے حیا ماں کا بچہ بے حیرت باپ کا بیٹا یہ لوگوں کی عورتوں کو پھنسانا چاہتا ہے کتے کا بچہ اس وجہ سے کہتے ہیں آزادی آزادی آزادی ہے ورنہ جو کسی کی عزت کی طرف دیکھنا گوارہ نہیں کرتے وہ تو گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں پردہ پسند کرتے ہیں اور پابندی پسند کرتے ہیں امبیا اولیا صحابہ وہ سارے پابندی پسند کرتے تھے کیوں پابندی پسند کرتے تھے کہ وہ زنا کو پسند نہیں کرتے تھے اے اے اے وہ, وہ بدکاری کو پسند نہیں کرتے تھے وہ بدکاری زناح کے خلاف تھے. جو خلاف تھے وہ پابندی کے حق میں تھے اور جو عورتوں کی آزادی کے حق میں سمجھ لو یہ ہے بھڑوئے یہ عورتوں کے شکاریاں کتے کے بچے یہ پھنسانا چاہتے ہیں اس وجہ سے وہ عورتیں ان کے یعنی چکنے میں آ جانا ان کی باتوں میں پھنس جانا یہ آمد اور بیوقوف اور بغیرت بننے کا کام ہے تو وہی بات یہ ہے کہ بغیرت ہیں وہ جن کی عورتیں باہر کام کریں اور وہ کروا اچھا باہر کام کریں اور جو باہر کام کے لیے بھیجتے ہیں تو دوسرا ان کا لقب ہے ظالم ایک بغیر ہے دوسرے ظالم ظالم کیوں ہے اس وجہ سے کہ عورت کے لیے یہی وزن کافی ہے جو اس نے بچے کا اٹھایا اس پر یہ بوجھ کافی ہے جو گھر کا اٹھاتی ہے اس پر اور بوجھ ڈالنا باہر کے ظلم ہے ایک کمزور بدن پر اتنا زیادتی کرنا یہ ظالم کا کام ہے کسی عادل کا اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میں نے بارہ بیان کیا ہے آپ صلی اللہ وسلم نے جو اپنی بیٹی کو پارکا سیدہ خاتون جدت کے مولا علی کے ساتھ بیاہ کیا شابی کی تو آپ نے فرمایا گھر کے کام میری بیٹی کرے گی باہر کے کام تم نے کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم فرما کر بتا دیا کہ میں محمد اسی بات کو پسند کرتا ہوں اور میں محمد کے دین کے اندر یہی حکم ہے لہذا یہ تقسیم تم نے آپ نے قائم رکھنی ہے اور جناب اس کو فال کو قائم رکھنا ہے کہ مرد کا کام باہر کا اور عورت کا کام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت علمی نے آپ آپ آخری حج مبارک جب آداب فرما رہے تھے آخری حج مبارک آداب فرمانے کے بعد آپ واپس کشیف لے گئے تو مدینہ شریف انتقال شریف تو اس حج کے موقع پر آپ بار بار یہی فرماتے تھے اور میں تمہیں عورتوں کے متعلق پتی وسیعت کرتا ہوں پکا حکم کرتا ہوں قبول کرو بار بار یہ فرماتے تھے آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ ظالم دنیا بن جائے گی عورتوں پر غلم جاتی کرے گی دیسی طبقہ ہے دیسی طبقہ ہے تو ان کو اس نے فصلوں پر لگا رکھا ہوتا ہے یہ ہمارا جگ دیسی تب کر جائے وہ جناب کوئی پر رکھا ہوتا ہے کسی پر منجی لگا رہا ہے لاوے بنے ہوئے ہیں لاوے میں عورت جناب ہے اس کا سینہ کھلا ہوا ہے جناب سر کھلا ہوا ہے آدھی کنڈلی تک اس کی شلوار ہے اور جناب اس کے اندر کھیت کے اندر وہ جناب لابا بنتا ہے تو مونج لا رہی ہے اس کی فصل دان لگا رہی ہے جناب چاول کی فصل لگا رہی ہے اس کی کچھ چھاتی ہے کوئی کچھ دیکھ رہا ہے کوئی ایمان سے بتاؤ ظلم انہوں نے کیا اور بغیر بھی کی غیرت بھی ہوئے اور ظالم بھی ہوئے غیرت بھی ہوئے ظالم بھی ہوئے اور اسلام جو ہے وہ غیرت کا مذہب ہے اسلام غیرت کا مذہب ہے رادل کا مذہب ہے لہٰذا عورتوں کو گھر میں رکھنا یہی ان پر رحم ہے دیسی طبکے اس کا ظلم کا اور جو بلائیں طبقہ فیکٹریوں میں بھیج دی میں لگا دینے کچہ ہر طرح جہاں پر انہوں نے لگائی ہے وہ بھی صرف ضلع کے لیے انتہتی ہے ہاں سارے کتے کے بچے سب کو اپنا ٹرک پورا کرنا ہوتا ہے ضلع کے لیے انتی ہوتی ہے میں کہتا ہوتا ہوں کہ یاد کام کے لیے ان کو کام نہیں چاہیے پنجابی میں کہنا انہوں نے کام نہیں چاہیے جتنا کام چاہیے کیوں اس وجہ سے کہ کام جتنا کرتی ہے اس سے بینک مرد زیادہ کام کرتا ہے اچھا سا عورتیں ایک طرف مرد ایک طرف اس کے اندر اتنا طاقت ہی نہیں ہے عورت کے اندر اگر ان کو کام چاہیے تو مرد آوارے پھر رہے ہیں نہیں پھر رہے لیکن ان کو کیوں نہیں رکھتے اس وجہ سے نہیں رکھتے ان دلوں کو انگریز ماشور نے کیا رکھا ہے کہ تم عورتوں کو لاؤ تم جدا آم کرو بدکاری عام کرو مسلمان کو بغیرت کرو پیسہ تمہارا مرد پیسہ جتنا چاہے مانگے گا ہم سب تمہیں پیسہ ہم سے لو بے کی تم تقسیم کرو یہ کچھ کتنی بچے فیکٹریوں والے کچھ دفتروں والے کیا کرتے ہیں عورتوں میں پیسہ تقسیم کر رہے ہو قطار بنا اور کتنی کا بچہ غیرت ماں کا بے حیا ماں کا بیٹا بے غیرت باپ کا بیٹا تم نے اگر عورتوں کو عورتوں پر شفقت کرنی ہے اور اس کو رحم دلیا تم کچھ دینا چاہتے ہو ان کے مرد کو بلا کر نہیں دے سکتے تو غیرت کا بچہ عورت کو کیوں بلاتا ہے اس وجہ سے بہن بلاتا ہے تاکہ یہ کتار میں لگے اور باہر آئے اور کوئی چہرہ دیکھے کوئی اس کا گھاٹا دیکھے کوئی اس کی چھا دیکھے کوئی اس کے ساتھ لگ جائے اور ادھر کو فیکٹری ہے وہ براکے وہ ادھر فراقے میں میں میں نے دیکھا ایک جگہ کتار لگی ہوئی ہے یہ ایسے تھا ایمان سے ادھر سے مرد ایسے جڑا ہوا تھا عورت کے ساتھ ادھر سے ہوا یہ دونوں کام جڑے ہوئے ہیں اور جناب کہ کیا ہے وہ لانتی قوم جو ہے وہ پانچ پانچ سو روپئے کے پیچھے اپنی عزت کو بھیج کرتے ہم میں کہتا ہوں تو ایمان سے یار ہم رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دیں ہمارے لیے بہتر ہے یا رسول کو شرمندہ تلند کرو اتنا صحیح طلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نبیوں کے سردار اتنا بلند و بالا شان عظمت رکھنے والا ہے اتنا بلندہ رکھنے والے رسول اور اتنا کتی کمینی قوم بن گئی امت آپ کی ہے اتنا گندے ہم بن چکے ہیں کہ ہم تکوں کے پیچھے اپنی عزت بھیج رہے ہیں یار کیسی عجیب بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وقت آئے گا لوگ صبح شام مومن شام کہا شام مومن صبح کہا کروں گے اور لوگ اپنے سنتکوں کے پیچھے اپنا دین اور عزت بیچیں گے یہاں دین اور عزت ہر جگہ پہ بکرا ہے یا کچھ تو شرم ہونی چاہیے ہمیں بات ایک وجہ سے ہمارا حق اتنا پیش ہوسول میں میں نے اگلے دن بھی بات کی تھی کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھا وہ اتنا آپ نے شعور تقسیم کیا کہ جانور آپ کی بارگاہ میں آ کر باشعور بن جاتے تھے جانوروں سے بے وقوف جانور شمار ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آپ کی سواری گدا مبارک یا کو آپ اس کے اندر اتنا شعور آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو بلانا چاہتے بعض اسی کو بھیج دیتے تو گدا لیا تھا یار جن کی بارگاہ میں پیدا شعور والا بن جاتا ہے ہم آم امتی ہو کر انسان ہو کر بے شعور ہے اتنے رسول اللہ تڑپ تڑپ کر ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم ان کی بات اپنے دل دماغ میں مثالیں ہے بھی ہمارے منفرد کی ہے بھی فائدے کی پیدا ہمارا ہے رسول اللہ کا کیا فائدہ ہے اگر ہم بچیں گے تو دو سے ہم بچیں گے رسول اللہ کا اگر چلیں بچ... گے تو ہم چلیں گے نفع نقصان ہمارا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ تڑپ تڑپ کر ہماری ہمدردی کے ساتھ اتنی ہمارے حق میں باتیں کرتے ہیں ہمیں بچانے کی باتیں کرتے اور ہم اتنا بے شعور بے شرم بے آئی آئے ایک نہیں سنتے ان کی جب اخبار ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے ٹی وی ہمارے سامنے ہوتا ہے جو وہاں سے بکواس نکلتی ہے اس کو بڑا ہم لے قبول کر لیتے ہیں ہماری عورتیں ٹی وی پر آتے ہیں اخبار پر آتے. جو ڈیزائن آ جاتا ہے اسی کے ساتھ کا کپڑا بنانا شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے سب کو ڈیلر وہی اتارنا شروع کر دیتی ہے لیکن رسول اللہ کی طرف سے جو بات آتی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو بات آتی ہے اور ہم سب تو یہ بہن جو دشمنوں کی طرف یہ یہ جو دشمن اٹھتے ہیں اور یہ ان کے متعلق میں نے سنا ہے جو عورتوں کو بھیجتے ہیں اور اگر خود عورت باہر جانا پسند کرے سن لو اگر عورت خود باہر جانا پسند کرے تو سمجھو بچکارا اگر مرد بھیجے گا تو ظالم ہے اگر عورت خود جائے گی تو کون ہوگی کہہ رہا ہوں بس کیا ارے یار میں اسلام دین فکر رہتا ہے اپنے اوپر آسمان کر دے ہمیں کوئی کام کیا تو بخار چل جاتا ہے پنجابی جمع تپ چڑھ جاتا ہے جب کوئی آگ ہزار بوتل بڑی دیا کئی بار بندے کہہ دیں یار ہو جایا کہ مانل دس پتھروں کو بھیج دیا ہے ابو میں شوق پدکار یہ آخری کرنے جاتی ہے یہ کسی کے ساتھ یہ چاہتی ہے کہ جس وقت جس کے ساتھ چاہوں مل جاؤں مجھے روکنے والا نہ یہ اس وجہ سے سمجھدار آدمی غور سمجھ جاتا ہے کہ یہ باہر کیوں جاتی ہے سمجھدار تو عورت خود باہر جانے کی خواہش کرے سمجھو بدٹارا ہے بس اور کوئی بہانہ اس کا سنو نہیں وہ لاکھ بہانے پہ اٹھا لے ہاں مانو کی سمجھدار آدمی سیاح آدمی جسے قلعہ ٹھوک دینا بس ٹھوک دا اور جی میں گل کر حکمت دی گل ہے انتخلا ہوگے تو اور باہر جانا پسند کرے گی تو کارا ہوگی مرد اس کو بھیجے گا تو بغیرت اور ظالم ہوگا سمجھ آئی کہ نہیں اور اسے اور اسے ایک اور مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ ہماری کتابوں کے اندر لکھنا ہے مسئلہ سن لو یہ اکثر نماز پڑھاتے ہوئے لوگ جب رکوع سے اٹھتے ہیں شلنے سے اٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے کپڑا پھنس جاتا ہے بعض اوقات بات سمجھنا نہ پیچھے کپڑا پھنس جاتا ہے تو اسلام میں یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب نماز پڑھتے تھے نسل شریف کے اندر تو شریف بالکل چھوٹی تھی ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اس کو سوٹا رکھا تو صحابہ اکرام کا ہجوم زیادہ ہوتا تھا گرمی اندر ہوتی پسینا آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے شریف جس طرح پانی کے ساتھ کپڑے کار ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ کو شریف ٹرا ہو جاتا تھا تو آپ کا کپڑے شریف جو ہے وہ جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے جب اٹھتے بیٹھتے تو تمیز مبارک اور تیبان شریف وہ کو بعد چپکنے کی وجہ سے ساتھ لگنے کی وجہ سے پیچھے سے ایک جو ہے نا نازیبہ حرک جو ہے وہ شکل بن جاتی تھی جی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خدا نے اس کو پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے آپ دونوں ہاتھ مبارک سے اپنا قمیص مبارک پیچھے چھڑا لیتے اٹھتے بیٹھتے کتابوں میں لکھتا ہے ہماری ہدایت کی شرح اس کے حوالے سے فتح ہوا شامی شریف کے اندر لکھتا ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے کپڑے مبارک کو چھڑا لیتے تاکہ بری شکل پیچھے سے نہ بن جائے ہیں جی آپ ایمان سے بتانا یار پینٹ کے حرام ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ جن کے نبی پسینے کے ساتھ کپڑے کا ساتھ لگنا گوارا نہیں کر رہا ہے وہ اتنا تنگ لباس کیسے گوارا کرتا ہوں <تصالح> <تصالح> <تصالح> <تصالح> <تصالح> اور اسی سے اسی سے اور لانتی اللہ کا کفر اور زندگی سامنے آ گئی غیرتی بے حیائی سامنے آ گئی جو کہتے ہیں اگر رسول یورپ میں ہوتے تو پینٹ پہنتے ارے کافر کتے کا بچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رسول کا جو لباس تھا یہ بحاد کرب کا رواج تھا اس وجہ سے وہ رواجی لباس تھا کوئی شرع لباس نہیں تھا خود کی بچے کافر ہمارے نبی نے جو کیا وہ رواج نہیں شریعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شرح بنا ہماری ہدایت کے لیے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ فرما رہے ہیں فلاں و نو سو کی بلاحال فرما محبوب فرما دیجیے میرا لنگ اصلاسی میری نماز منوشو <تصفيق> میرے باقی کی بادات وہ محیاض جینا زندگی ساری وہ محیاضہ اور میرا مرنا دنیا سے جانا یہ سب لاہمین اللہ کے لیے ہے سارے جہانوں کا پرور ہے جب اللہ کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام رواج کے لیے نہیں کیا اللہ کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ, یہ بے حیائی کا لباس جب حیائی کا لباس جو کہ رسول پسند کرتے وہ کافر ہے وہ <مترجع> جال ہے نہیں آتی اس وجہ سے اٹھتے بیٹھتے ہاں جی میں نے دیکھا ہے کہ مرتبہ کپڑا پھنس جاتا ہے تو کپڑا چھڑا لینا چاہیے حالانکہ دو ہاتھوں سے عمل کرنا نماز کے اندر مکرو ہے جی اس سے عمل کثیر شمار ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اسلام نے آیا کو کیونکہ پسند کیا پردہ پوشی کو پسند کیا اس وجہ سے اسلام نے یہ جی حکم دیا ہے کہ یہ کام آپ دونوں ہاتھوں سے کر لیں سمجھ آئی کے لیے نماز پیروں کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں میں ایک موٹی نشانی پیر کی بتانا چاہتا ہوں پیر کی موٹی نشانی بتانا چاہتا ہوں سبحان اللہ ایسی نشانی بالکل قرآن و حدیث اور شریعت مطالعہ سے حاصل کی ہوئی سبحان اللہ پیر کی موٹی نشانی جو ہے نا غیرت ہے. سبحان اللہ ہمارے اقبال نے ہمارے اللہ والے قلمز راہوری نے اسی کو پیر مانا ہے جس کو اس نے غیور خجور غیور بار بار وہ کہتے ہیں میرے فکرے غزور فیصلہ دے رہا ہے کہیں فرماتے ہیں اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فخر حضور اور غزور مبال کا کسیگار ہاں غزور مبال کا اس کا مانا تھا بہت غیرت والا ایک تو خالی غیرت والا ہوں میں تو بہت غیرت والا ہوں ہو ہو اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام شریف بتایا اللہ غیور اللہ بہت غیرت والا ور رسول و رسول بہت غیرت والا مومن و غیر مومن, مومن اصل تو بہت غیرت والا ہونا یہ جی مومن کی نشانی ہے لیکن میں ایک پیر کی بتا رہا ہوں یعنی ہے مومن کی نشانی چاہیے یہ کہ مومن غیور ہونا چاہیے رسول اللہ نے بخاری شریف میں مومن کو غیور فرمایا اگر میرے خیال میں آپ کی مراد کامل مومن ہوگا تو بہت غیرت والا ہر مومن ہوتا ہے اور بہت غیرت والا کامل مومن ہوتا ہے تو غیرت پیر کی نشانی ہے موٹی نشانی ہے یہ دیکھو باقی بات آپ یہ جتنی نشانی علامات پہچان ہے وہ سب بعد میں پہلی یہ ہے اب خیرت سے کیا مراد ہے میری بھی غیرت سے یہ مراد ہے کہ پیر وہ ہے کہ تیر کی غیرت مرید کے اندر دین کی غیرت پیدا کرے کی صحبت سے اس کی تربیت سے اس کے فیض سے مرید کو دین کی غیرت حاصل ہو جائے سبحان اللہ. دین کی غیرت جب حاصل ہوگی دین کے جتنے دشمن اور مخالف ہوں گے سب کے ساتھ انتہائی دشمنی اور دل میں بغز پیدا ہو جائے اس کا لازمی نتیجہ ہے جس کو دین کی غیرت ہوگی دین کے دشمنوں کے ساتھ غیرت رکھے گا بغز رکھے گا نفرت رکھے گا خلاف چلنے والے جو ہیں چاہے بھائی ہوگا چاہے باپ ہوگا چاہے رشتہ دار ہوں گے حکومت والے جتنے ہیں سب کا وہ مخالف ہوگا اس وجہ سے کہ اس کو دین کی غیرت ہے اور وہ دین کے خلاف ہے جو دین کے خلاف ہے دین کے مخالف کے ساتھ اس کو غصہ اور غضب اور اس کی مخالفت آ جائے گی <تصفح> تو پیر کے اندر دین کی غیرت انتہائی ہونی چاہیے جو اس کی پہچان ہے وہ پھر مرید کے اندر کیونکہ پیر کے اثرات ہوتے ہیں لہذا وہ اثرات مرید کے اندر ظاہر ہونے چاہیے اس کا پیر دین کی غیرت رکھتا ہوگا وہ مرید بھی دین کی غیرت رکھتا ہے سبحان اللہ بے شکان سمجھ نہیں آ رہی <تصفيق> اور اگر کسی مرید کے دل کے اندر دین کی غیرت پیدا نہیں ہوئی تو وہ سمجھو اس کا مرید ہی نہیں سبحان اللہ بے شک پیر کے اندر انتہائی غیرت ہے کہ وہ ہر بد مذہب ہر شریر ہر فتم باز ہر کافر ہر مدت ہر قاتل والے کے خلاف اس کے دل میں غیرت ہے نفرت ہے انتہا درجے کی مخالفت ہے ہر وقت ان کے خلاف بولتا ہے اور جناب چلتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ پیر کے اندر جب یہ غیرت ہے مرید کے اندر نہیں آئی تو مرید نام کا مرید ہے کام کا مرید نہیں آئی لیکن اگر یہ غیرت پیر کے اندر نہ ہو تو پھر ویر ہے پیر نہیں پھر بھی ہمارا بتاتا ہے ماں بہن کی غیرت عورت کی غیرت پھر غیرت آنی چاہیے پیر کے اندر غیرت ہونی چاہیے اپنی ماں بہن اور عورت کی اور پھر وہ پیدا کرے مرید کے اندر کہ اس کے سوبت سے سنجر سے سیاحے آندے خربوزہ خربوزوں کو بھیج کے رنگ بتاتا ہے ادا رنگ بھی بدلنا چاہیے اور وہ بھی اپنے ماں بہن بیٹی بہو اور اپنی عورتوں کی غیرت رکھے یہ ساچتا غیرت رکھے کہ اتنا میری پر غور کرنا میں کیا کروں اب اتنا غیرت ہو جائے مرید کے دل کے اندر کہ خود اسی پیر کے سامنے آنا اپنی عورت کا وہ پسند نہ کرو یہ دولت ہوگی اسی پیر کی کس اسی کا ہوگا لیکن آن اتنا چاہیے کہ اسی پیر کے یہ میں نے ایک بخار شریف کی حدیث سے لیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ یہ داماد تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبد اللہ بن زبیر کے والد ہیں حضرت زبیر بن عوام تو حضرت زبیر بن عوام کی گھر والی جو محترمہ تھے ان کا نام تھا حضرت اسما بن ابھی بکر حضرت ابو بکر کی بیٹی اللہ. تو جس وقت کے ابھی جو تقسیم میں نے پہلے کی بتائی ہے مرد باہر کے کام اور عورت گھر کے کام کر یہ تقسیم ہونے سے پہلے وہ ایک میل اپنے گھر سے دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رقبہ ان کو دیا ہوا تھا ان کے گھر میں گھوڑا تھا تو گھوڑے کی گٹھلیاں لینے کے لیے جاتی وہ بی, بی گلیاں لینے کے لیے جاتی تھی ابھی پردے کا اور گھر میں بیٹھنے کے جاتا نہیں اترے تو وہ جب گئی راستے میں گٹلی کی جناب وہ پنڈ کہہ لو کی کیا کہتے ہیں گٹڑی وہ انہوں نے سر پہ لی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شیم لا رہے تھے کہیں سے صاحبہ میں سے ہنشار صحابہ میں سے چند لوگ آپ کے ساتھ تھے راستے میں وہ بی بی کو دیکھا کہ وہ گٹھلیاں لے کر آ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹلی کو بٹھایا اور ان کو فرمایا کہ بیٹھ جائے میرے ساتھ یعنی اٹھنی پر سوال ہو جب میں لے جاتا ہوں گھر لے جاؤں تو بی بی پاک شرما بھائی کہ مرد غیر ساتھ ہیں آپ کے میں مردوں کے اندر کیسے جاؤں گی چاہے میں اٹھنی پر بیٹھتی سوار ہوں گی یا کیسے جاؤں گی لگا ہے اتنا غیور لوگ اتنا حیا والی عورت عورتیں سی وہ انگریز دلے میں ایک دلی سواری دے دی بسیں ہیں گاڑیاں ہیں سب کچھ ساتھ لگ رہا ہوتا ہے عورت سارا کچھ ساتھ لگتا ہے وہ اونٹنی پر سوار نیچے مرد چل رہے ہیں. بی بی فرم ہیں مجھے شرم آ رہی کہ کیسے چلوں گی میں غیر مردوں کے اندر دوسرا فرمایا مجھے اپنے مرد زبیر پہنا عوام بڑے غیرت والے سے مجھے مرد کی ایک غیرت مارتی تھی دوسرا خورا حیا مارتا تھا اس وجہ سے میں نے میں شرما کے خاموش ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے جب میں واپس گھر پہنچی تو میں گھر والے کو بتایا کیسے ایسے. وا... آپ اندازہ لگائیں میں نے یہ با... نقطہ کیا بتایا آپ کو اتنا غیرت مند ہونا چاہیے پیر کو کہ مرید اس کی فہرست ہوبت سے اس کی برکت سے اتنا غیرت والا بن جائے کہ اپنی گھر والی اسی پیر کے سامنے آنا اس کو گوارا نہ ہو سمجھنے آ رہی اگر آئے تو قید پردہ ہونا چاہیے اب اندازہ لگا حضرت زبیر بن عوام بخاری شریف میں شریف تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کو بانگ کر بانگ دو سارا واقعہ بتایا گیس انہوں نے فرمایا کہ تیرا سر پہ گٹھیوں کی گٹری اٹھا کر آنا یہ مجھے گوارا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ٹونٹنی پر بیٹھنا مجھے گوارا نہیں ہے ڈوب کر مرنا چاہیے ان لہینوں کو جو پیر بنے ہوئے ہیں سرویر بنے ہوئے ہیں یہ پیرہ ہے سرویر خود بھی کلے اپنی گھر عورتوں کو باہر لڑکیوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں بغیرت اور برکے ہیں ان کے تو وہ فیشنی ہے وہی جن کے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ پھر قمیز کا رنگ کیا اگر گجر شمار کرے گا قمیص کے پھول کیا شمار کرے گا اس کی جو ہے نا وہ برقع ہے اس کے ڈیزائن جو ہے وہ گجر گنتے رہے نیچے ختم ہو کا مطلب تو اصل یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز غیر مرد کو نظر نہ آئے کہ جس سے وہ کبھی نہ اس کی طرف للچائے دل میں اس کی بری خواہش پیدا ہو برقے کا اصل مطلب یہ ہے کہ دافع نظر ہو نظر دور کرے دیکھنے سے دوسری مرتبہ دیکھنے کی خواہش پیدا نہ ہو یہ اصل برقعے کا مطلب ہے اگر برقعے کو دیکھ کر یہ آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور تھرکی جو ہے وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرتا رہتا ہے تو یہ برقع نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی اللہ مل جو اپنے زمانے کو, آل زمانے کو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے ہم <سؤال> اس زمانے کو پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے شہر کتنا کامل ہے تو انہوں نے یہ غیرت ہمارے اندر اتنا پیدا کر دی ہے میں مان سے کہتا ہوں اچھا اب دیکھو اب کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے رسول اللہ تو اونٹ نہیں بٹھا رہے ہیں بھی گوارا نہیں کر رہے وانتی ہوگا جی اگر اس وسوسے کو اپنے دل میں جما لے آ جاتا ہے وسوسے بسے شیتانی آ جاتے ہوتے ہیں لیکن مومن کا کام ہے ان کو بگا دیں گے ارے بھائی یہ زبیر بنا ووم میں جو غیرت آئی ہے یہ کس کی برکت سے پیدا ہوا ورنہ یہی تھے جن کی باہر پھرتی تھی سب کچھ کرتی تھی ننگی رہتی تھی ننگے کعبے کا تلاش کرتے تھے یہ لوگ آج اتنا غیرت کس نے سکھائی کہاں سے آئی بہت ہی معمول پرسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا نتیجہ تو آپ نے وہ اونٹ بٹھا کر اٹھنی بٹھا کر جو دعوت دی بیٹھنے کی آپ بتانا چاہتے تھے کہ میری میری صحبت میں بیٹھنے والے کتنے غیرت والے ہیں لوگوں میں ظاہر کرنا چاہنا چاہتے میرے امتی کتنے غیرت والے ہیں دیکھو اللہ تم دفتر میں بٹھا دیتے ہو غیر کے ساتھ فیکٹری میں پٹ کے ساتھ پٹ ملا ہوا ہے تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ سید الامبیاء کے ساتھ بیٹھنا گوارہ نہیں کرتا ہارا کے فاصلہ ہے درمیان میں پیچھے بی بی نے بیٹھنا تھا آگے رسول اکرم نے درمیان میں فاصلہ ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود امتی گوارہ نہیں کر رہا دوسری بات دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یار اتنا یہ بھی بخاری شریف میں ہے حیا نہیں آتی ایسے نقطو پتو کو پیر بنا لیتے پل کی نگاہ پر کن نگاہوں سے میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کن نگاہوں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ کن کو کہہ رہے ہیں میرے فخر غیور ہے اب تیرا دور بھی آنے کو ہے یا فخر غیور کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے ہے سین اس دو باتیں کر رہے ہیں ایک کہہ رہے ہیں کہ انگریزی دور برباد ہو گیا خواہشات میں اور سین سونا اور چاندی کی حوث میں اس انگریزی دور کو تباہ کر دیا حتیٰ یعنی کیا مطلب لوگوں نے بےغیر اور بے دینی جو کچھ یہ لانتیں حاصل کی ہیں سب لالچ میں فرص میں پیسے اور دولت کی تباہ کے اندر ایسا کیا اقبال کہتا ہے یہ انگریزی دور جو ہے اس کے بعد کسی دور کے دور کے بعد ایک دور آ رہا ہے وہ ہے فقر غیور کا ہوت حیرت والے فخیر کا دور ہے اب بتاؤ اس زمانے کے اندر عرب حجم کے اندر نظر توڑاؤ اس انگریزی دور کے اندر کون ہے اتنا گجور کہ جس کے فائدے سو کر سہرت حیرت والے بن جاتے ہیں نظر دوڑاؤ بتاؤ کون ہے جن کو جن کو اقبال دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں اقبال کا دور کتنا پرانا ہے کتنا عرصہ پہلے ہوئے ہیں لیکن اب کہہ رہے ہیں میرے فقر غیور اپنا اب تیرا دور بھی آنے کو ہے اے فقر غیور اب تیرا ایک خوشگوئی ہے ایک بشارت ہے ایک خوشخبری ہے ایک آنے والے وقت کی نبیت ہے بتا رہے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا لیکن کن لوگوں کے ہاتھوں سے آئے گا اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر غیور ان سہائی غیرت والا کوئی فقیر آئے گا وہ مسلمانوں کے اندر پھر سے وہرت وہ جو اس کی خرچ چکی ہے وہ دوپہر بین عوام والی غیرت، وہ فاروق اعظم والی غیرت، حضرت کے فاروق کے فاروق بخاری شریف کے سیدنا سید اللہ فاروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں میں نے جنت جنت کی سیر کی خواب میں گیا جنت تھی اس کے اندر دیکھا ایک محل ہے اس محل کے ساتھ ایک ٹونٹی سے عورت ٹوٹی سے عورت وضو کر رہی ہے میں نے جب میری نظر پڑی تو میں نے پوچھا یہ کس کا انہوں نے کہا یہ عمر بن سکتا پر میم میں پچھلے قدم وہیں سے تھا واپس لوٹ پاؤں مجھے غیرت عمر کی یاد آ گئی مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی ہمیں افسوس ہے یہ ہے رسول یہ ہے سید المپیا کے غلام کے اتنے خجور ہیں کہ رسول اللہ ان کے گھر میں تشریف لے جائیں عالم خواب کے اندر اور جنت میں اور جنت کی حور ان کی بیٹھی ہوئی ہے اور رسول اللہ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عمر نہیں مرد نہیں اکیلی عورت بیٹھی ہے وہاں سے پیچھے دڑاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے عمر کی حیرت یاد آ گئی کہ وہ یہ ہی نہیں کرے گا کہ میرے گھر میں عورت کی اکیلی اور پھر رسول اللہ ادھر بیٹھے رہے اندازہ لگائیں کیسی عجیب بات ہے کہ اتنا خجور نبی پاک نے اپنے صحابہ کو بنا دیا ہے اے ارے پھر کیوں نہ کہوں کہ خدا کے بندے یہ اقبال جن کی بات کر رہے ہیں کہ میرے فخر حجور یہ وہی پیر ہے وہی فقیر ہے جس کو اتنا پہلے سے اقبال دیکھ رہے ہیں اقبال انگریز کے دور کی ابتدا میں تھے اور انگریز کے دور کی انتہا کے بعد یہ پیر آنا تھا جس نے آ کر اس دور لانسی سے نکال کر غیرت کا سبق دینا تھا مسلمانوں کو پھر وہ پرانی غیرت حجی کا سبق دینا تھا اور غیرت ان کے اندر پھر وہ پیدا کرنا تھی اقبال اس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر بتا رہے ہیں اے میرے فقرے گجور اے میرے فقیرہ وہ میرے غیرت مند فطیرہ اب تیرا دور بھی آنے کو ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ سب نظام جو انگریز کا دور جو بنا ہوا ہے یہ سب برباد ہو جائے گا یہ سب ختم ہو جائے گا اقبال کہہ رہے ہیں اقبال کہہ رہے ہیں ہے میرے فخر گجور اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر گجور کھا گئی رو ہے فرنگی کو گئی روح فرنگی کو ہوا زروسی ہوا کہتے اور چاندی کی ہر لالے کو ملہ بہن چوتھ کو بھی یہی پڑی ہوئی ہے کہ میری بیٹی چلو پچاس ہزار میں لگ جائے اتنے میں لگ جائے ادھر لگ جائے ادھر لگ جائے ہاں جی یہ چٹھی چمڑی میری فیکٹری کی چٹھی چمڑے کی فیکٹری میری کھل جائے وہ چاہتا ہے کہ لیدر کی یہ فیکٹری لیدر کہتے ہیں اس کو وہ بہن چوتھ لیدر کی فیکٹری کھولنا چاہتا ہے ہر بہن چوک یہی چاہتا ہے میری لیدر کی فیکٹری کھول جائے میری ماں فیکٹری ہے بس آئے گا گاڑی بڑا سب کچھ بن جائے گا ایک بال کہتا ہے کھا گئی روح فرنگی کو وہ کہتا ہے یہ سارا معاشرہ لانتی جو بہن چوتھ ماں چود فرنگی نے بنا رکھا ہے یہ سارا ختم ہونے کو ہے تباہ ہونے کو ہے یہ ہر سہبت کا یہ جو انسان بنا ہوا ہے یہ خود آپس میں لڑ مر کر ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فکر محن اللہ! محن اللہ! محن اللہ! محن اللہ! محن اللہ اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فکر جلد. ہے اقبال کو سمجھنا کوئی آسان ہے میرے حضرت صاحب نے اقبال کے کلام سے آ کر پردہ اٹھایا قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں اقبال کا کلام ایک ایسا ایسی پردہ نشین عورت کی جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا کمال کیا حضرت صاحب نے ایسا پردہ اٹھایا کہ کلام اقبال خود بولتا ہے اگلے دن ہمارے ایک دوست ہیں حکیم مقبول صاحب انہوں نے مجھے خواب سنایا کہ میں نے وہ چند دن ہو گئے ابھی فکر میں آئے ہیں ابھی آپ کو معلوم ہے وہ داڑھی مناتے ہیں لیکن فکر میں آئے ہیں اور بڑے در سے آئے ہیں کہنے لگے میں نے خواب دیکھا میں چارپائی پر بیٹھا ہوں چارپائی پر بیٹھا ہوں گاؤں کی طرف سے اقبال لیٹے ہوئے ہیں تھوڑے سے کمزور لگتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ حضرت کمال ہے یہ صاحب جو ہے نا اس میں تو آپ کے کلام پڑھنے کا کمال کرتی ہے کلام آپ کا سب تو اقبال کے منہ سے چشتی تیری طرح آواز کے ساتھ شیر نکلنے شروع ہو گئے میں سوچتا ہوں یار ہے اقبال اور سر چی کی ہے اور اقبال رہے ہیں یہ کیا چکر ہے کیا باز رہا ہے اتنے میں میری جاگ ہو گئی تو وہ کہنے لگے میں جو سمجھ آ گئی کہ اقبال بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح میں نے لکھا ہے میری مرضی کے مطابق وہ سنا رہے ہیں اب دیکھے میں نے سنا ہے اللہ تعالی کے بدل سے بال کی روح خوش ہوتی ہوگی بال کی روح خوش ہوتی ہوگی کہ کمال کرتی ہے کہ جس طرح انہوں نے لکھا یہ روحانی روحانی نظارے روحانی ملاقات اقبال کی ہمارے حضرت صاحب سے ہوئی جس کی وجہ سے وہ کہہ ہے ہیں میرے فخر خجور اب تیرا غور میا نے تو ہے فکر غیور اے میرا فکر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا کھلاتے انگریز یا پہرا ہمیں چار اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اور یہ بھی صفت دیکھے تو ہمارے حضرت کے اندر ہے آپ اپنے پٹے پرانے میں ہمیشہ راضی اور خوش رہتے ہیں نہیں نے تین ہزار کی چادر خریدی گرم کا مریض تھا چادر خریدی لائمنڈ کے ہے بازار سے شیخ صاحب صاحب تھے میں نے حضرت کو تو پھر میں نے کہا حضور آپ رکھ لیں آپ فرماتے ہیں فوراً پرجسٹا بغیر بناوٹ کے بغیر تکلق کے پرجٹا آپ فرماتے ہیں وہ یار تین ہزار یہ اتنا میرا تھے اپنا اتنا بول نہیں میں اتنا چادر قیمتی کسی بات کس پرسوں گئے اسی کپال پور گئے راحا بہب صاحب پہ گیسی گئے آپ سرکار اتو روزے رکھ کے بسان دے سفر کر کر کر کے پہنچے بیمار جی پیشاب دے مریض بار بار پیشاب ہے جمل سفر دے اندر کاجل نہیں دے سفر دے اندر چڈتے نہیں امر دے اصل آ براد آ بئیمان آ نقصانی آ ماسا تھوڑا جہاں تھکاوٹ ہوئی جی تراوی اچھی چاہیے اچھا سفر اتنے بھی نال کرنی ہے وی تراویح وہ وکری میری گل کھا گئی میں تشریف لے جاؤں گی مجھے جانا تو میں کہتے ہیں اگر لے جاؤ گے تو چلا گا نہیں تو بس چلا جاؤں گا ہے با میرا بابا تیرے بندے کی شاید اپنےدان شہ نمجہ مزا والے میاں فقیر فقیر کسے کے حکم کردہ نہیں کسی کے حکم اللہ میں میم آپ نے فرمایا فقیر کسے کے حکم دے حکم کردہ ہے مطلب دسنا ہے تو اگ رب کا حکم دسنا رہنا ہے رب دے حکم دے تحت رہنا کسی دے حکم دے کے تحت کیا سمال دی گل آپ جدو مینو فرمان لگ شاید ہی کدی مینو آپ نے فرمایا ہوئے کہ میں حکم نے گل تین کرنا جد حکم کہہ دینا کرنا ورنہ فرمانیاں حکم نہیں کرتا مشورہ دے سکنا اگر مرضی منو آزاد آزاد رحم جو بڑھانے. کہ صرف خدا رسول کا پاپند بنا سمجھ نہیں آئی تو پیر عورت کی غیرت اس طرح رکھتا ہو اور اس طرح سکھا دے مرید کو اپنے پیر کے سامنے اپنی عورتوں کا آنا پسند آئے پرو ہے سواڑیاں نسا والے پیر ویک سواڑیاں اکا ٹھاڑنے پتہ کوئی نہیں پیر یہ وہ پیر یہ وہ باتیں ہیں یہ ان پیروں کی باتیں ہیں جو ہمارے علامہ اقبال کی نظر میں پیر ہیں اسی وجہ سے میاں شیر ربانی شاہ صاحب کرما والے ہیں بعد میں تو جو گدر آ گیا آ بعد کی بات چھوڑو میں ان کی بات کرتا ہوں جو اپنے سامنے غیر عورت کا آنا گوارا نہیں کرتا اور دین کی غیرت اتنا ہوتی تھی کہ داڑی منڈا سامنے آنا گوارا نہیں کرتے تھے یار اس کو ہاتھ ملانا گوارہ نہیں کرتے تھے ایمان سے بتاؤ چاہے وہ سننی ہوتا دین کی غیرت اس قرضے کی تھی ان کے اور عورت کی غیرت اس قرضے کی یہ ہے پیر کی موٹی نشانی لہٰذا یوں کہہ لو کہ پیر شراب غیرت ہوتا ہے اور جس کو مرید کرتا ہے اس کو غیرت مند بنا دیتا ہے اور غیرت کس کی دین کی دیتا ہے اور ماں بین کی دیتا ہے ہر حق کا یہی نشانی ہے ایسے اوپر بعد میں بعد جو کچھ دیکھنا بات بعد میں دیکھو یہ پہلی بات مجھے ایک شخص کہنے لگا چشتی صاحب بات کیا ہے یار آپ یہ تو نہیں کہتے کہ پیروں کو چھوڑ دو آج کے تیروں کو پیروں نہیں جب جب تم صحیح پیروں کی بات کرتے ہو تو ہمیں اپنا پیر نظر آ جاتا بیڑا برت ہے یہ تو ہے نہیں کہا بھائی میں کیوں کہ کسی کو چھوڑ دو میں کہتا ہوں بھائی دین کو پکڑو دین والے کو پیر پکڑو اب کوئی اب دین بیان کرتا ہوں دین بات دین کی تمہارے سامنے ہوتی اس روشنی کے اندر جب پیر کو دیکھتے ہو تو پیر جو ہے وہ پیر ہی نظر آتا ہے تو اب چھوڑنے پر تو مجبور ہو جاتے ہیں بھائی اور یہ پیر اور ملاقت کا ہمارے خلاف اسی وجہ سے ہم جب حقیقت کھولتے ہیں لوگوں کے سامنے شیشہ آتا ہے وہ پیر کا صحیح رخ نظر آتا ہے بولی کا صحیح روک نظر آتا ہے ان کے مریدین ان سے بھاگ جاتے ہیں ان کے تعلق دار ان سے بھاگ جاتے ہیں ان کے خدمت گزار ان کے جو ہے نا وہ دست بوسی کرنے والے ہاتھ وغیرہ پاؤں چومنے والے سب گھاگ جاتے ہیں وہ کہتا ہوں یار بیڑا ہرک جائے ہر کافر برداشت ہو سکتا ہے مگر چشتی برداشت نہیں صرف اتنا سی بات ہے خورنہ ایمان سے میں نے ان کے تو بادو اٹھائے ہوئے کوئی عورتیں اٹھائیں ان کی بلکہ اب تو اتنا وہ بے غلط چکے ہیں میں کہتا ہوں پہلے لوگ کہتے تھے یار وہ فلانا مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے ماں کے یار کو دیکھتے ہیں میں نے کہا یار اب تو وہ دور چلا گیا ہے جب ماں کے یار کے ساتھ غصہ لگتا تھا اب ماں کے یار کے ساتھ پیار ہوتا ہے اب تو یوں کہنا چاہیے یار مجھے ایسے تو دیکھتا ہے جس طرح کے پرہیزگار کو دیکھتے ہیں ماں کا یار نہیں ماں کا پرہیزگار <laughs> <laughs> <laughs> ایمان سے یہ سکولی طبقہ تو خطرے افسر کی مجھے بات بتائی شمول نے چوکیدار نے, نے بتایا کہ افسر صاحب کی گھر والی جو ہے اس کا میرے اوپر دل آ گیا وہ مجھے بلانے لگ میں شرما گیا میں حیا کی یار کیا میں نے اس کی نہ مانگی اس کا ساون آ گیا افسر صاحب. افسر صاحب نے کہا. وہ اس نے بتایا کہ ایسے کہا غیرت کل نکل جائے یہاں سے تو میرے پاس نوکری ملازمت نہیں کر سکتا بے خیرات اس کے جذبات جب آ گئے تھے اگر مر جاتی بتاؤ کون سی متعدد ایمان سے بتاؤ میں نے صحیح کہا ہے نا کہ ماں کے یار سے نہیں آپ ماں کے پرہیزگار سے غصہ لگتا ہے وہ پرانی باتیں ہیں وہ چھوڑو بھول بسر سے پر رہ گئے نہیں اچھا ایک اور بات یہاں پر یہ مسئلہ پورا موٹی نشانی ہوگی پوری نا جی یہ نہیں کہ اپنے دشمنوں سے تو پھر ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے خدا رسول کے مخالف ہیں وہاں ہیں ہے نیچری ہے سکولی ہے شیعہ ہے رافضی ہے مرزائی ہے یہودی ہے عیسائی ہے سکھ ہے یہ سارے لعین جو ہیں ان کے ساتھ دوستی جوڑتا رہے اور اپنے دشمنوں سے دشمن رہے وہ تجال ہے وہ خدا رسول کا دوست کا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کو گوارہ کر سکتا ہے لیکن خدا رسول کے دین کے دشمن کو گوارہ نہیں وہ اپنے گستاخ کو میں نے واقعہ سنا واقعات آپ کو بہت سے سنا چکتا ہوں تازہ لگائیں کہ خاجہ محکم دین سیرانی رضی اللہ تعالی نو جب آپ کنویں سے پانی پی رہے ہیں جٹ نے آ کر آپ کے سر میں ڈنڈا مارا خون نکلا اور پورے جسم پر جناب پھیل گیا اور کپڑے سرخ ہو گئے آپ نے نظر مبارک اٹھائی اور اس کو کتب بنا کر اڑا دیا کتب بن کر اڑنے لگ گیا وہ اسی وقت ہوا میں غلاموں نے عرض کی یہ کیا ماجرا حضور اس نے تو ڈنڈا مارا آپ نے کتھم بنا کر اڑا دیا فرمایا یار میں نے اپنے کپڑے رنگے دے کے میں نے کہا اس نے مجھے رنگا میں اس کو رنگ دیتا ہوں بتاؤ یار آج کے پیر کو آج کے پیر کو خالی اور نہیں اس کی طرف تھوک دو وہ کہتا کافر ہو گیا کچھ تھا تیری دے ٹبر گلی ٹبر سارے دیا رات روزانہ ہوں ایک دن سڈیا کڑی ہو گیا تو برابر تو نہیں پیچھا ہی ہوا گے کیونکہ سارے دیا اور ڈبر دیا برابری تو نہیں ہوتا. تو نیرے ہو سکتی چلو کچھ تو نیڑھے ہو جائیں یہ مسئلہ پورا ہو, ہو گیا نا نیشن. اور مسئلہ بتانا چاہتا ہوں ایک سبز پگڑی والے جو ہیں نا ان کا ایک تاریخ صاحب ہیں وہ سال ان کے مرکز میں مدرس رہے بیس سال خاص جناب ان کے ہیں نہیں لاہور کے فیضانے مدینہ میں رہے ہیں کیا نام ہے ان کا شفیق صاحب شفیق صاحب پہلی ملاقات جب ہوئی میں نے باتیں کی سننے کے بعد کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ احتساب پھیل چال چلی دیتے یہ پہلے نمبر میں جواب آپ سے پرسو چوتھ پھر آئے پرسوں چوتھ آئے تو انہیں بات کی انہوں نے کہا لگتا ہے ہمیں کہ مولانا الیس قادری صاحب جو ہیں ان کا منشور بھی یہی ہے کہ وہ کفر مخالفت کا کبھی اعلان کر دیں گے کفر کے خلاف کفر کے نظام کے خلاف کبھی بس نارا بلند کر دیں گے ابھی <سلام> گراؤنڈ بند ہو میں نے کہا یار میرا میرے چند جواب ہیں اس کے متعلق <تصفح> ایک جواب تو یہ ہے کہ اب تو کفر موافقت ہو رہی ہے نا کبھی حضرت صاحب کفر مخالفت کا اعلان کریں گے اب تو کفر موافقت ہو رہی ہے نا کبھی اعلان کریں گے میں نے کہا میں نے کہا جی یہ بتائیں سب پگڑی والے مرتے ہیں روزانہ یا دوسرے تیسرے چوتھے کوئی نہ کوئی دنیا میں مر رہا ہے سر پکڑی والا کہنے لگے ہاں مر رہا ہے میں نے کہا اب تک کافی مر بھی چکے ہیں کہنے لگے ہاں میں نے کہا وہ تو کفر بو آس میں مر گئے کہنے لگے ہاں تو میں نے کہا افسوس ہے حضرت رت اعلان کریں گے اور پیچھے قوم مر رہی ہے کفر میں جب, جب دوسری بات یہ ہے کہ حضرت کو اپنے مرنے کا پتا ہے سب مریں گے تو حضرت کل <laughs> چلے جائیں تو منصوبہ دل میں رہا حضرت کو پھر میں مر گئے تو آپ کا کیا بنے گا <laughs> حضرت کا بتاؤ کہ آپ کرسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں جب میرے جواب دیا کہتے اللہ اللہ محمد پھر پانچ سات آدمی بیٹھے اسٹاف پہ بیٹھے ہوئے تھے تو کلمہ پڑھ کر کہنے لگی یار اور میں نے پھر تفصیل منگائی میں نے کہا دیکھو جزوی دین کی بعض باتیں لوگوں کو بتانا اور بات چھپانا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے پرانے مجید میں بل اقبا اس ضلع الیکٹ جو کچھ بھی اتارا گیا آپ پر ہے محبوب سب کا سب پہنچا دو ہر کسی تک پہنچانا نبی کا فرض نہیں سمجھنا ڈر بات کو ہر کسی تک پہنچانا فرض نہیں ہر بات پہنچانا فرض ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب ساری دنیا میں آپ چلتے پھرتے رہے اور بندے بندے کو مل کر آپ نے تبلیغ کی آپ اپنے چند صحابہ صاحب کے اندر چندر ہمیشہ رہنا پسند کیا انہیں کو دین بتایا لیکن اتنا ہے بعض کو بتایا بعض لوگوں کو بتایا کچھ کو بتایا لیکن اتنا دین تھا سب بتایا سبحان اللہ یہ آپ نے کیا کہ کچھ حصہ چھپا لیا ہو سید عامہ ایشا صدیقہ علی اللہ تعالی عنہ فرماتی کی جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کچھ حصہ بیان نہیں کیا چھپا دیا یا کسی کو بتایا اور ظاہر نہیں کیا سمجھنا ذرا جو دین کا حصہ ہے تین اجے شریعت جو ہے شریعت اس کا حصہ کچھ کسی کو بتایا اور آگے ظاہر نہیں کیا اور ہمارا خبردار سمجھنا وہ جھوٹا آدمی ہے اللہ فرما رہا ہے بلے معاون زل محبوب جو اتارا سب پہنچا تو اللہ نے اپنے حبیب اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا عمل کیا ہے لہٰذا انہوں نے کوئی حصہ چھپایا نہیں جب دین کا کچھ حصہ چھپایا جاتا ہے کتابوں تفسیروں میں لکھا ہے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے توجہ بے ذرا دین کو بعض حصے کو بیان کیا جائے بعض کو نہ بیان کیا جائے اس سے کیا نقصان ہوتا ہے جزوی دین بیان کرنا کل نہ بیان کرنا کل بیان کرنا چھت کو بیان کر دینا جتنا لوگوں کو پسند ہے اتنا سنا دینا جتنا نہیں پسند اتنا نہ سنانا اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے لوگوں کو جمع رکھنے کی وجہ سے لوگ اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کی وجہ سے پیسہ وغیرہ اکٹھے کرنے کی وجہ سے لوگوں کو حاضی اور خوش کرنے کی وجہ سے ان کا تک لوگ پورا نہ پہنچانا باز اس کا پہنچانا باز نہ پہنچانا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے جس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ لوگ جتنے حصے کو نہیں جانتے ہوتے وہ اتنے حصے کو دین مان نہ نہیں کرتے جب ماننا گوارہ نہیں کرتے تو وہ کفر پر مر جاتے ہیں آج یہی ہو رہا ہے کہ خنزیر ملاؤں نے پیروں نے دین کل بیان نہیں کیا جب کل بیان نہیں کیا آج حضرت صاحب نے اگر آ کر ہمیں کل دین بتایا با حوالہ قرآن و حدیث شریعت سے پورا ثابت کر کے سب کچھ دیتے ہیں قرآن و حدیث اجماع کیا سے جو ہمارے تو قابل تحزیل لگ علم وہ سب بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار پہ کبھی نہیں سنی گلا تو سب پتہ نہیں کتوں کاٹ لے آتی اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سننے کے بعد کہتے ہیں یار باقی ہم بے خبر تھے ہم جاہل تھے مہربانی بھائی آپ نے واقعی صحیح بتا دیا لیکن ہم نے زیادہ لوگوں کو ایسے دیکھا وہ لانسی کہتے ہیں ہم نے سنی نہیں ہے تم نے کہاں سے نکال دی آپ کو نہ سننے کی وجہ سے من ہو گئے ایمان سے بتاؤ اگر بول رہا پھر تمام دین بیان کرتے رہتے تو لوگ کیوں انکار کرتے یہ بات کیوں دیکھنا پڑتا بلکہ ہو آ... سکتا ہے کہ اگر دین مکمل بیان ہوتا رہتا تو حضرت حضرت صاحب کے ہمارے بیان کی حاجت بھی نہ ہوتی ضرورت بھی نہ ہوتی کیونکہ لوگوں کو جو علماء اور پیر سے وہ سب کچھ پیار کر رہے ہو ضرورت نہ ہوتی لیکن اب ضرورت بھی ہے اور پھر آگے یہ ہے کہ لوگ منکر بن جاتے ہیں اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ جتنا انہوں نے سنا اس کو دین سمجھتے ہیں جتنا نہیں سنا اس کو دین دینا دیم. کیونکہ وہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو نیا آیا بھائی یہ پتہ نہیں کہاں سے لائے رہے ہو تو سمجھ نہیں آئی بات تو تفسیر مظہری شریف اور بڑی بڑی تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہے بلغ با ملک باض کے تحت کہ دین کو مکمل پہنچانا جو ہے سمجھ ذرا مکمل پہنچانا فرمایا اسی لیے فرض ہے کافی لوگ کافر نہ مریں کم از کم چلو چلیں نہ چلیں ان کا مسئلہ ہے کم از کم مانے تو صحیح مانیں گے تو مومن تو رہیں گے ارے جب پورے کو مانیں گے نہیں تو وہ تو کافر مر جائیں گے کیا بنے گا ان کا پھر آگے لکھا انہوں نے فرمایا یہود جو تھے یہود یہود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں بنے اس وجہ سے کہ ان کے ملا اور پیر جو تھے انہوں نے پورا دین نہ پہنچایا جب دین پورا نہ پہنچایا رسول اللہ جب لائے تو ممکن ہو گیا کہا یہ نیا لایا یہ کہا میں نہیں یہ تو نیا لایا گڑ پڑے تو جس طرح کہ یہودی یہود کفر پر کفر پر قائم ہو گئے اس وجہ سے کہ ان کے ملا اور پیروں نے ان کو کامل دین نہ دیا یہی حالات ہمارے اندر پیدا ہو گئے کہ بولنا ہو اور پیروں نے جب دین مکمل نے دیا تو بھائیوں اب یہ ہو گیا کہ لوگ دین کو دین ماننا گارہ نہیں کرتے اور یہ جتنی جماعتیں گنائی ویٹ والی ہے سمجھو تھا میں نے اس کو پگڑی والے بلی کو میں نے کہا میں نے کہا سنو یہ بتاؤ جب تم کہتے ہو غیر سیاسی اور ہم کو کے مخالف نہیں ہے کسی حکومت کے مخالف نہیں ہے کسی کو کچھ نہیں کہتے جب تم یہ کہتے ہو اس وجہ سے تمہارے ساتھ لوگ زیادہ لگے ہوئے ہیں اب جو اس وجہ سے لگے ہوئے ہیں سیاسی پارٹی جماعتوں والے کہ یہ تو کسی پارٹی کے مخالف نہیں ہے نہ عمران خان پارٹی کے مخالف ہے شیطان خان نہ گنجا پارٹی نہ پیپل پارٹی جب یہ کسی کے مخالف نہیں ہے تو ان میں شامل ہو جاؤ سمجھو تھرا ان میں شامل ہو جاؤ میں نے کہا جب تم کفر کے ساتھ خلاف اعلان کرو گے اور کفر کے خلاف اعلان کرو گے اور قفر مخالفت کا اعلان کرو گے نعرہ لگاؤ گے تم کہو گے یہ سب شیطانی پارٹیاں ہیں تو یہ تو سارا علیحدہ ال... ال... ہو جائیں گے تم تو پھر تھوڑے رہ جاؤ گے ہو سکتا ہے چند تمہیں پکڑ پھر اندر کریں تو یہ سب کچھ تکلیف ہے, مصیبت ہے. لوگ بھی بھاگ جائیں گے اور پھر اندر بھی ہونا پڑے گا یہ سارے کام جو اس وقت ہوں گے لانتی ہو جو نتیجہ اس وقت نکلے گا وہ آپ نکال لو جب اس وقت تمہارے ساتھ تھوڑے رہ جائیں گے آپ لوگوں کو حق بتاؤ مکمل بتاؤ تھوڑے رہیں گے خوا... تھوڑے رہیں گے نا تو تھوڑے رہیں گے تو کم از کم اب وہ تھوڑے تو ایمان پر ہوں گے تو بھائی جو نتیجہ اور نکالنا کدی سی ووٹ نہیں ہے لوگ بڑا دلجال ہے بڑا کرزاب ہے بڑا شہدال ہے کدی کچھ کہ میںکما دے رہے تھے اس کو کہتے بازی تیر پتھرے بازی کرتا ساچا بھی ہزار کے منشور میں میں جانتا ہوں کہ حضرت میں منشور میں ایسی بات نہیں ہے لیکن تم مجھے دھوکہ دینے کے لیے چپ کرانے کے لیے تم نے آخری یہ ہیلا بہانہ سوچا لیکن اللہ کے فضل سے وہ سارا خاد مل گیا وہ تو ہا گیا کر نہیں اڑا اس وجہ سے جو ممبئی یہ رائمنڈ والے جو ہیں اسی وجہ سے کو کہتا ہوتا ہوں دیکھو بھائی والے دعا کرتے ہیں تو دعا میں کہتے ہیں یادر صاحب آئے ہوئے زرداری صاحب کے گھر گھر میں برقرار وہ بلند آش کہتے ہوا یہ گنجسا بھائی ہوئے ہیں یہ وسیع الخصانے یا ان کی کاروباروں کے کا تکا فرما اللہ پر چلنے کی تو بتانا نہیں کس پر چلنا ہے وہ تو خود اپنے آپ کو جیسے کہتا تھا سب سے بڑا الحمد مسلمان مضبوط میں ہوں ایسے تو یہ کیا تھا اب بتا اب میں نے کہا آنٹی اگر یوں دعا کرو یا اللہ یہ قبضہ گروپ پائے یا اللہ ان کے وانسی کام کے اندر یا اللہ ان کو ہدایت دے اور آج کے بعد یہ کام چھوڑ دیں جب کرنا چھوڑ دیں رسا گیری چھوڑ دیں حرام خوری چھوڑ دیں زرداری صاحب ٹیکس کاٹتے ہیں یہ پندرہ روپے ہمارے موبائل سے لوگوں کے غریب کے موبائل سے یا ہوا ان کو ہدایت دے یہ آج کے بعد حرام کھانا چھوڑ دیں تو ایمان سے بتاؤ وہ کہ بدھی کا بچہ بغیرت بغیرت یہ بدوا کہاں سے دے رہا ہے سچی بتاؤ کو دوں گا کیا کروا یہ چلا چاہیے ہدایت دے اس کے مخالف بن جائے گفر سے بچ جائے یہ اپنی عورتوں کو باہر یہ سکولوں دفتر ہر طرف ہے یہ گشتیاں بناتے ہیں یا اللہ ان کو گھر بٹھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کی عورتوں کو شرم و حیات سکھا میں دیکھتا ہوں یہ بارڈر سے کون آ رہا ہے کار میں شریف ہونے کے لیے آخری دن ہے تو آخر دن ہے چلو جی بچی آ رہی ہیں کیونکہ آگے بہن دعا ہی ایسی دیتے ہیں کہ جس طرح یہ سب چل رہے ہیں یا اللہ ان کو برکت دے ہو بہن چو ڈرامہ بازو ہو غیرت کے بچے تم لانچی کے بچے لوگوں کو رالنی اور خوش کرنے کے لیے دین چھپایا ہوا ہے تم نبیوں کی طرح دین پیش کرو رنڈ سے دعا کے لیے کوئی نہیں آئے گا بارڈر سے تو بڑی دور کی بات ہے گا میں کہتا ہوں آج کسی کی جس کی بہن بیٹی جو ہے وہ باہر کام کرتی ہے کام کرتی ہے کام کرتی ہے یا کام آتی ہے چلو جس کی ماں بہت باہر کام آتی ہے سمجھ بات کی آ رہی تو اس کو کہہ دو یا اللہ اس کی بہن بیٹی کو شرم ہزا کا یا اللہ اس کی شرم ہزار تھا اس کو اس کو شرم آیا تھا مت بجنا نوربین میری چمڑے کی فیکٹری کھلی بند کر دیا گنج رات تینوں ہزار نہیں آپ ہزار لے آؤں توں تو میری روزی کا دشمن ہے آنا راب نو اچھ کر دیا اج کر دے میرے نا بتوں پہ چمان نال داشت. پہ کی صاحب دل میری بیٹی لگ تئی ہے میرا ہی ڈاکٹر کیا تعلق امرا نہ کرا دیا میں جی امراخلن گیا جدھر بھی گیا تیل ہی ویک دا سو نہیں سارے بہن چوی بنڈا اوکے سامنے سارا اپنا خم کریں ہمارا اقبال کہہ گیا اللہ! اگر مزے کی زندگی لینا چاہتا ہے مزہ مزہ اے مزہ ہونا چاہیے وہ کہتا ہے اگر مزہ چاہتا ہے نا تو تحریر نو کے سامنے سارا اپنا خم کریں بس صرف اتنا کہہ دیا کرو کہ اسلام حالات کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اب ترقی کا دور ہے ماشاءاللہ اللہ اب زمانہ جس طرح چل رہا ہے چلو تم ادھر کو آواز ادھر کی باقی عورتوں کو گھر میں بٹھانے کا دور نہیں رہا ماشاء بھی میں کوشش میں جی ٹرک تھلے آ مزے لیند لیند آ نہیں آولوی مزہ مرے گا کر کے سونے مزے دے کنجر لوکا نو خوش کرنا پتھر پہن دبیا نتر پہن لہنسیاں واسطے صدر صاحب آیا امین می جتر مارنے ہوگا شریقے پتھر کے مارنے جنہیں دین کی گل سن کے پتھر مارنے تھا گولی مارنے دی پتر آپ مارد پتھر ماردینا کدی پرچا مارد کدی گولی مارتا کدی کچھ کردہ وہ سارے ہاتھ کنڈے استعمال کرتے اس واسطے دن نبیاں والا دتا ہے حضرت صاحب نے دن نبیا والے نارا مار دے اپنے لایا پتر یہ نارے کا مطلب ہوک کی آواز میں ہاتھ کی آپ لحظہ ہے کی میں اللہ کی کہ گل کرے یا کم کرے رب یاد آو گار میں کردار میں اللہ کی برہان برہان آندے نے دلیل سمجھ نہیں لگی گل کرے رب یاد کام کرے رب فرمایا شان بیان کردہ اج لوگ صرف ایسا لینا بادشاہ رکھی مجھے داری سے گڑا حق ہو میں حکا پہرانا <ملا> مردا کا <ملا> شکل مرد کا معلوم شکل شرا سمجھیے پائے جی آج فلام کی نشانی میں پڑھتے سکولی کتے پڑھیا کہ گشتی نے گشتی پڑھیا نا ہر لحظہ ہے مومن کی نہیں تا نہیں وہ نہیں آن دب ایک میں سوٹ پایا جوڑا شیر گایا फिर दूसरे पार्ट वखरा होना फिर मेकअप वाला कपड़े फिर अगला शेर जिम्मे का बेचा सा ओ सूर बच्चा एक शेर पढ़ना है कपड़िया दूसरा शेर पढ़ा तीसरा पढ़ता पढ़ के तो फिर आंद ने हर ला मोहमेन की نئی آن نہیں اورے لطیف میری گل اگلے شعر دسرے چ کہ کیویں نہیں آن نشاں ہے کہ گفتار میں کردار میں اللہ کی برهان سبحان اللہ شیطان دی دلیل نہیں کے کپڑے سوٹ بدل کے آکھے میں مینوں ویکھو نا کم کرے گا تو گل کرے گا تو ایسی کرے گا اللہ یاد آئے گا ہر گل تو رب یاد آئے گا مومنٹ دی کروایا چلو اللہ